فَأَيْنَ <تَذْهَبُون> پس تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو اے اہل قریش تم نے میرے نبی اور میرے قرآن پر جتنے اتحامات دھرے سب کی نفی ہو چکی اور سب کی تردید کی جا چکی اس کے بعد بھی اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تمہارے لیے ذلالت و گمراہی کے سوا کوئی راہ باقی نہیں رہ گئی ہے اس لیے تم ہٹ دھرمی سے باز آ جاؤ اور حق کو قبول کر لو اور قرآن پر ایمان لے آؤ جو سارے عالم کے لیے عبرت و معزت کا خزانہ ہے لیکن اس خزانے سے وہی مستفید ہوگا جو راہ حق پر چلنا چاہے گا اور اس حق کو وہی قبول کرتا ہے اور اس راہ پر وہی چلتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس کی توفیق دیتا ہے صورت کے آخر میں مشیت الٰہی کے ذکر سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ بندہ ہر حال میں رب العالمین کا محتاج ہے اور یہ کہ اس کی قدرت و مشیت کے بغیر بندہ بالکل عاجز و درماندہ ہے اس لیے اسے چاہیے کہ ہر نیک کام کی توفیق اسی سے مانگتا رہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے بندوں کی رہنمائی صورت الفاتحہ میں کی ہے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق مانگنے کی تعلیم دی ہے وب اللہ